مد میٹھے میٹھے کے بھائی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں آج ابتدا ایک گفتگو جب شروع ہوئی تو یہ تو مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ اللہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہی ہے اور مختلف موضوعات پر تربیت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ علم دین جتنا بھی حاصل ہو بھلائی بھلائی فرمائے اس کی ایڈس ربن وسلات وسلم سید المرسلیم یہ جملہ ظاہر ہے کہ اس کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے جس نے علم دین کی اہمیت کو سمجھا اور علم دین کی گہرائی کو جانا اب علم دین کی گہرائی کتنی کہ انسان کی زندگی گزرتی چلی جائے خزرتی چلی جائے مگر وہ علم دین کی گہرائی کو پہنچ نہیں پاتا اس کے سرے کو پا نہیں سکتا اتنی شعبے ہیں زندگی کے کس کس شعبے میں کیا کے علم حاصل کرے گا بزرگوں نے ایک موضوع لیا ایک موضوع کے اوپر زندگی گزار دی بکیہ موضوع پر ان کو معلومات تو تھی لیکن جس کو اگر ایک خصوصیت لینا چاہتے موضوع لیتے خصوصیت لے لیتے ہیں مفسر تو پھر مفسر بنے تفسیر کی طرف محادث اور پھر حدیث پر چلے گئے فک میں تو پھر فکر میں زیادہ تر چلے گئے تو بڑے مطلب کہ علم کے علم دین کے وہ مضامین ہیں پہلو ہیں تو اب اگر یہ کہ علم دین سیکھنے کی طرف کوئی آئے تو اس کو خیر ہی خیر ملے گی پھر یہ کہ اللہ تعالی علم دین حاصل کرنے کے لیے جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت نے برکت عطا فرما دیتا ہے اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے اور پھر سمندر میں مچھلیاں اس کے لئے دعا استغفار کریں سوراخ میں چونٹیاں اس کے لیے دعا استغفار کریں فرشتے اس کے قدموں میں اپنے پر بچھا دیں اور ان کے لیے جو بشارتیں ہیں پھر عالم اور جاہل کے فرق کو جو قرآن میں اور حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اگر اس سب کو اگر بندہ غور کرے اور اس کو اب اس سے ملائے نا امیل سنت جو مدنی مذاکرے میں کئی مرتبہ فرما چکے ہیں اگر وہ دیکھ کر قرآن پڑھ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا اس کو لوگ کہتے ہوں کہ پڑھا لکھا ہے میں اس کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتا تو اس پر اگر غور کر عالم ہی انسان ہوتے ہیں کیا بات یہ بزرگوں کا قول امیل سنت نقل فرماتا ہے اگر ان تمام چیزوں کو جمع کریں تو یہ بات بڑی واضح ہے جو امیر سنت نے آج ارشاد فرمائی کہ علم علم دین خیر جتنا سیکھو خیر اے خیر ہے جی مفتی آپ نے بھی اس میں ترغیب بھی ہے اور بزرگوں کے اقوال بھی ہیں اس طریقے سے قول بھی ملتا ہے کہ اطلوب العلم یعنی فرمایا کہ علم جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کر پنگھوڑے سے جھولے سے لے کر جو ہے وہ لحد تک حاصل کرو یہ حدیث کے طور پہ نہیں ہے بطور قول بزرگوں نے نقل کیا ہے تو یہ ترغیب ہے اسی طرح امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اطلب العلم حت ادخل القبر میں قبر میں داخل ہونے تک علم حاصل کرتا رہوں گا تو علم بھلائی بھلائی ہے جیسا کہ قدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ دو جو حریث ہیں وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتے ایک دولت کا حریث مال کا حریث اور دوسرا جو ہے وہ نیکی کا حریث تو حتیٰ کہ اس کا منتہا جنت ہوتا ہے تو اسی طرح علم کے بھی حریث کے طور پر علماء کے اقوال ملتے ہیں اور علم ظاہر کے خیر ہی خیر ہے, ہے اس میں تو کوئی جو ہے وہ شباہینی کے علم دین خیر ہی خیر ہے بلکہ حریث پاک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو صحابہ کرام علی مردوان دو گروہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم قرآن پاک پڑھ رہے تھے عبادت کر رہے تھے ذکر اللہ کر رہے تھے اور دوسرے جو ہے وہ ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے فرمائے تم بھی بہتر ہو تم بھی بہتر ہو لیکن تشریف فرما جو ہوئے وہ علم دین حاصل کرنے والے سکھانے والوں کے درمیان ہوئے اور فرمائے وہ استمال میں معلم بنا کر بھیجا جا گیا ہوں یہ ماشاء اللہ آپ نے بھی بیان کی اور اچھا یہ آپ ہی اس وقت بات چیت میں ایک موضوع چلا آپ نے کہا کہ حدیث نہیں ہے بزرگوں کا کال ہے کہ علم حاصل کرو محد سے لحد تک جھول سے لے کر قبر تک اس طرح ایک اور بھی عبارت مشہور ہے اطلب ولو اطلب ولو اطلب ولو علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے تو اسے اس حدیث کہا جاتا ہے اس جی میں آپ کی کیا تحقیق جی یہی حدیث ہے یہ حدیث هي. اس میں اقوال ہیں علماء کے مختلف لیکن صحیح ہے کہ حدیث مبارکہ ہے اگرچہ کہ صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے لیکن پھر اس میں اقوال ہیں کہ حسن درجے کی ضعیف درجے کی ہے لیکن حدیث پاک یہ ہے ات العلم ولو وسین کے علم حاصل کرو چاہے تمہیں سوت سے, جی جی سے چین یعنی وہ سین عربی میں چینی ہوتا تو وہ سوت سے, ل... سے کیا مطلب لیا جائے گا اکثریت علم اسی بات کو بیان کیا ہے کہ عرب سے چین جو ہے وہ دور تھا تو مشقت اٹھا کر بھی جانا پڑے تو وہاں جا کر بھی علم حاصل کرو دین کا علم حاصل کروں تو یہ علم دین کے حوالے سے امیر سنت کا تو ایک جملہ مدنی مذاکرے کی میں کہ علم دین سارے کے سارا جتنا بھی سیکھے خیر ہی خیر ہے تو اس کے خیر کے کتنے پہلو ہیں اگر اس پر ہم غور کرتے ہیں تو ظاہر کہ یہ خود ہی ہے کتنا اہم ترین موضوع ہے کہ اگر اسی پر ہی میرا خیال ہے اگر ہم شروع ہو رہے ہیں تو گھنٹوں نکل جائیں اتنی روایات آیات اور بزرگوں کے اقوال اور بزرگوں کی سیرتیں علم دین سیکھنے سے مگر ایک بات ہے یا سستی بہت ہے وہ میں کتابوں پڑھا بعض پہلے کے بزرگان دین جو حدیث بیان کرنے جایا کرتے تھے نا تو مطلب پچاس پچاس ہزار کا اجتماع ہوتا تھا ان کے اس میں اور اس میں وہ اس کو کیا بولتے ہیں کہ جو ان کی حدیث سے آگے بیان کیا کرتے مستملی تھے مستملی سینکڑوں تو مستملی ہوا کرتے تھے اس میں اور پھر جب وہ ختم جاتے تھے تو کت ہزاروں تو قلم و دعات ملتے تھے وہاں سے اور میں نے نہ مائیک کی سہولت اس طرح کی کوئی سہولتیں بھی نہیں تھیں تو اس طرح کا جو پہلے کے جو رجحان تھا علم دین حاصل کرنے کا اب تو کتنا آسان ہے امام بخاری سے بخاری شریف نبے ہزار لوگوں نے سنی تھی نوے ہزار ایک ایک لاکھ کا مجموعہ بھی وہ نے لکھا اور اس طرح لکھا ہے کہ بعض محدثین کے پاس جس طرح ہمارے میچ ہوتے ہیں نا پہلے پہنچتے ہیں اور آگے کی جگہ ڈھونڈنا اور نام درختوں پہ چڑھ جانا اور ادھر ادھر تو اس طرح پہلے کے لوگ جو ہے وہ علم دین کی خاص طور پہ حدیث کے سیکھنے کے لیے جب جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ صبح ہی صبح فجر کے وقت پہنچ گئے کہ آگے بیٹھے آگے جگہ میرے لے کے راست سننے کا بھی لطف ہوتا ہوگا نا جی. ایک براہ راست سننے کا ذوق ہوتا ہوگا جی. کہ مستملی جی. سے حدیث سننا اور براہ راس اس حدیث سے جو شخصیت ہیں ان سے ڈائریکٹ سننے کی تو ایک اپنا اپنا انداز ہے تو علم دین جتنا سیکھیں خیر خیر اور واقع خیر اس کا ایک ذریعہ مدنی مذاکرہ بھی ہے مدنی چینل بھی ہے اللہ کریم ہم سب کو علم دن حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اچھا آج کا سوال کل کے سوال کے تحت جو جوابات آئے ہیں جو دروت انشر ان کا بھی اعلان ہوگا اور آج کا سوال یہ ہے کہ آج ایک تذکرہ ہوا اور وہ پھر الاضر رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ایک بھی سامنے آئی تو اس پر یہ ہوا کہ آپ سے سوال کر لیا جائے الو کا کھانا کا شرعی حکم کیا ہے الو کے کھانے کا شرعی حکم کیا ہے اس کا جواب آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے دینا ہے ہمیں سلو الحبیب صلی اللہ ہم کال لیں پھر جی آپ نے اور مدنی پھول نوٹ کیے ہوں گے ہاں حاجی امین کی ذمہ داری ہوتی ہے امیل سنت جو مدنی مذاکرے میں فرما رہے ہیں یہ اس کو محفوظ کرتے رہے یعنی ہمارے اس سلسلے میں کیا کیا مدنی پھول لینے ہیں وہ حج امین کی ذمہ داری لیکن کیا اچھا ہے ہم مدنی چینل نادن کی بھی ذمہ داری دے دیں آپ بھی نوٹ کریں کہ چلو آج ہم اس مدنی پھول پر مدری مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم کوئی اپنی مطلب کے سوال کر لیں گے کہ یہ کیسا یہ کیسا یہ کیسا تو ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ مدنی مذاکرہ کتنے ذوق شوق اور توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں تو اسی آپ نے جو سنا جو سوال جواب اسی کو دوہرائیں جو آپ کو سنا ہے اور اس پر انشاء اللہ تعالی یہاں فرسٹ سے مدنی پور لیتے رہیں گے مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا ابھی کول بھی تو لے ہی رہے دوبارہ لے لیتے ہیں عامر رض کر رہا ہوں لاہور سے میرا سوال یہ ہے اپنا جو جب دفنایا جاتا ہے اس کے بعد جو اوپر سلیبس رکھی جاتی ہیں سلیبس کے اوپر کلمہ شریف لکھنا اور یا اللہ لکھنا کیسا اور اس کے بعد جب دفنا کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر پھول رکھے جاتے ہیں وہ کیسا اور اس کے اوپر اگربتی جلائی جاتی ہے یہ کیسا ہے اس کی میری تربیت فرما دیجیے گا جزاک اللہ <تصفيق> سیاہی وغیرہ سے تو نہیں لکھیں گے سلیب کے اوپر کوئی باقاعدہ سہی سے لکھیں اگر کوئی انگلی سے لکھ دیتا ہے تو اس میں ہرجن وہ لکھا جا سکتا ہے اور پھول وغیرہ ڈال سکتے ہیں کوئی ہرجنی بلکہ مستحب ہے اچھا ہے فتح عالمگی وغیرہ میں اس کو مستحب لکھا ہے اور اگر بتی جو ہے وہ نہیں جلا سکتے قبر کے اوپر تو جلانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے قبر کے سائڈ میں کوئی جگہ ہے اور وہاں پہ کسی اچھے مقصد سے جلاتے ہیں کہ جو آئے گا فاتیہ وغیرہ پڑے گا تو اس کو خوشبو حاصل ہوگی اس نیت سے کوئی جلاتا ہے تو یہ جائز ہے باقی عین قبر کے اوپر جو ہے وہ اگر اگربتی جلانے کی اجازت نہیں ہے کال چلائیے عمران اطاری اور مین صاحب کو بھی سلام میرا وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اور حاجی عمران خاص ہمارے گھر والوں کے لیے دعا فرمائے اور حجی عمران کل ماشاءاللہ اللہ باپا کی آمد ہوئی تھی اگر آج بھی باپا کی آمد ہوئی تو ماشاءاللہ اللہ مرحبا بہت اچھی بات ہے السلام علیکم و اللہ برکاتہ اب اس کا کیا جواب کوئی غلطی کرے کیا اللہ تعالی محفوظ رکھے خوش طبعی کر رہا ہوں اللہ محفوظ رکھے کل تو یہ ہماری اصلاح فرمانے اب وہ اس ان کو مطلب کوئی ایسی ذریعہ نہیں ہوگا کہ یہ براہ راست آ کر ہمیں وہ یا ہم تک کو سی اطلاع پہنچا دیں تو وہ آ تو آئے خیری خیر ہے ان کا آنا بھی خیر خیر ہے یہ جتنا آئے خیر خیر ہے اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک کرے اور ہمیں خط لذیشوں سے بچائے اور ان کا سایہ دراز فرمائے آج جب ایک سوال کا جواب میرے لیے نے دیا کہ اسلامی بہنیں بھی اذان کا جواب دیں تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ جتنا ایک اہتمام ہم ترغیب دلاتے ہیں اسلامی بھائیوں میں عزتمات میں اور دیگر جگہوں پر تو ایک ہے کہ ذہن بنتا ہے جواب دینے کا اسلامی بہنیں گھروں میں اس کا کس طرح سے اپنا بھی ذہن بنائیں بچوں کا ذہن بنائیں اور یہ ایک ایسی مدنی تحریک بن جائے کہ جس طرح ہمارے اسلامی بھائیوں میں کچھ ہے رمق دیکھا جاتا ہے اجتماعات میں کہیں آپس میں بیٹھے ہوں تو میں کا چھوڑ کر اس پہ گفتگو کچھ کریں کہ یہ تو اسلامی بہنیں ہی تحریک اس کو لے کر چلیں اور جیسے ہی مطلب آ... آپ تو, تو ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے آ... علماء کرام کو سلامت رکھے کہ درود پاک پڑتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بازان ہونے والی ہے تو فوراً ایک متنبع آ... چو... ہو جائے توجہ چلی جاتی ہے اور اگر باورچی خانے میں بھی ہیں تو پھر سارا ایسا اہتمام کر لیں کہ پھر آپ اذان کا جواب دیں یعنی ایک ہر کرے میں ایک لاکھ نیکی ہے بہت بڑی مطلب میں آپ کو پتا بہت بڑی آفر رہی ہے اللہ کرم کرے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے اور میں تو کہتا ہوں فجر میں بھی اتنا جلدی اٹھ جائیں کہ فجر کی اذان کی آواز بھی آ وہ یہ بھی ایک میز سمجھے کہ مطلب کہ وہ تو سترہ ہم مرد کے لیے یہ سترہ کا ہیں نا سترہ لاکھ نہیں کیا فجر کے فجر کے سترہ لاکھ نہیں کیا تو سترہ لاکھ نہیں کی سترہ کا لیمات ہے تو یہ مطلب جیسے ہرس ہو نا عورت کے سترہ لاکھ مرد کے لیے ڈبل ہو جائیں گے نا جا تھرٹی فور تو یہ اللہ نصیب کرے اور مطلب یہ تو ہرس ہو کہ ابھی اذان ہوگی تو میں نے جواب دینا ابھی اذان ہوگی تو میں نے جواب دینا ہے تو اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی یہ ہر نصیب ہو جائے دعوت اسلامی سے وابستہ شاید مبلغات یا جو ذمہ دار اسلامی بہنیں ہوں گی ہو سکتا ہے کہ یہ اہتمام کر لیتی ہوں لیکن مدری مشوروں میں یا مدری ماحول میں ہوں یہ اہتمام کرنا اچھی بات ہے بہتر ہے کہ گھر میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ اگر اسلامی بہنیں اگر یہ اذان کا جواب دینے کا اہتمام کرے تو آپ کے جو پرورش و پار ہے مدنی منع مدنی منیا منی منی منی یہ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی تربیت ہوگی نا کہ امی ہماری اس طرح کرتی ہے تو پھر بہنے بھی اسی طرح کریں گی تو انشاءاللہ یہ بڑا ثواب ہے اللہ تعالی اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اس طرح بھائی بھی اہتمام پر اہتمام کریں کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عبدین کی مدری محک میں محمد عزیل اطاری راہول پنڈی سے بات کر رہا ہوں ضہور میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ شیور مرغی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی کو فیڈ دی جاتی ہے یا اس کو فراغ دی جاتی ہے وہ ناقص اور گندی چیزیں اور حرام چیزوں سے دی جاتی ہے آیا کہ اس کا کھانا آرام ہے یا سی رہنمائی اور ساتھ سنوا دیجیے شورا اور آپ سے گزارش ہے کہ میری مفرت کی دعا کر دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کھانے میں تو علماء نے اس کی دوافی کا فتویٰ دیا ہوا برائلر مرغی ہوتی ہے کھا سکتے ہیں اور اس میں شرع کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جہاں تک رہا طبی اعتبار سے تو وہ اس کے نقصانات امیر علیہ نے بھی اشارہ فرمایا کہ اس کے اندر نقصانات موجود ہیں لیکن چونکہ اس میں آ آ حرام ہونا اس کا نہیں ہے اور علماء نے جواز کا نہ صرف فتویٰ دیا بلکہ اس پر عمل ہے تو اس کے کھانے میں شرعی اعتبار سے حرج نہیں ہے یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مدری مہک جو آپ دیکھیں تو مدنی مذاکرے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ یہ جو اس طرح کی جو کھانے پینے کی چیزوں پر جو میل سنت کی جو گرفت ہے نا جو اس پر جو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں یہ اپنی مثال آپ ہے میں شاید سمجھتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے ایسے ہی شاید آپ کے مطالعے ہو لیکن کئی صدیوں میں بھی اگر دیکھا جائے نا تو کھانے پینے کے متعلق جو مختلف کتابوں کے اندر آ, مدنی پھول لکھے گئے علماء نے لکھے ہمارے مشائق نے لکھے دیگر طبی ہمارے سے لکھے گئے ان سب کو جمع کر کر اور اتنے ہیوج پیمانے پر بڑے پیمانے پر امت تک یہ ساری چیزیں پہنچانا یہ مطلب یہ جن لوگوں نے یہ جن عشقا نے رسول نے کام کیا کو ان میں ملے سن سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کے حوالے سے کون ہم اتنا آج کل کے سمجھاتا ہے یا منع کرتا ہے یا پیٹ کا کفلے مدینہ تو آدھا بے اور دیگر چیزیں اور شاید ہی کوئی مدری مذاکرہ ہو جس میں اس طرح کی احتیاط کے متعلق بیان نہ کیا جاتا ہو تو کوشش کرنی چاہیے مدری مذاکرہ ضرور دیکھا کریں اور اس مدری مذاکرے میں جو طبی حوالے سے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر فزیکلی پوائنٹ آف ویو پر مینٹلی پوائنٹ آف ویو پر جو ہمیں مدنی پرلس اس کو کہتے ہیں مدنی پول جو ملتے ہیں تو ڈیفینےٹلی اس کو میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا نوٹ کر لیا کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے گھر پر اپنی لائف پر تو اللہ نے چاہ تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہمیں ملیں گے میں تھوڑا انگلش کے وڈنگ کا سدن یوز کر رہا ہوں تو ابھی ہمارا اوورسیز کا ٹائم بھی انٹر ہو چکا ہے وہ تو پہلے سے آ جاتے ہیں لیکن نیت یہ بنا لی تھی میرے جی کول لے لیا جبھی کول لے لیا سب اطار اسرار یارف شریف صرف کر رہا ہوں ماشاء اللہ مدنی کی مدنی مہک اپنی بہانے لٹا رہی ہیں مفتی صاحب نگہان شورا رکن شورا حج امین بھائی کی زیارت نصیب ہو رہی ہے بالخصوص رکن شورا حج امین بھائی جب مسکراتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ دل باغ مدینہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے ان کے علم میں آتو میں من میں اور اس میں بڑھکتے فرمائے مفتی صاحب کی میں عرض یہ تھی کہ نماز کے دوران اگر موبائل بجنے لگے تو کیا نماز توڑ دیا جائے یا پھر نماز کے اندر ہی اس کو سائلنٹ کرنے یا بند کرنے کا کوئی حکم موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سوئچر صاحب مسکرار کی تعریف حاجی امین کی ہو رہی ہے آپ نے میرے کو سوئچ کر دیا حاجی امین حاجی نے مبارد رکھ لیا آئیوں ماشاء اللہ, اللہ, ما اللہ دیجئے ماشاء اللہ کہہ دیجیے جواب میں عرض کرتا ہوں لیکن میں اس سے پہلے عرضی کروں گا کہ اگر سوالات ممکن ہو اور مدنی مذاکرے سے متعلق ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا برست کہ برست اس کے حوالے سے آپ سوالات اگر زیادہ کریں تو اچھا ہے موبائل فون اگر نماز میں بدھ ہے اور اس کو عمل قلیل کے ذریعے یعنی معمولی عمل کے ذریعے کہ جس کو دیکھ کر دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں تو ایسے عمل کے ذریعے جب بند کر سکتے ہیں تو اسے بند کر دیں اور اگر بند کرنا ممکن نہیں ہے عمل قلیل کے ذریعے اور اس کی آواز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی یا دوسروں کی نماز میں پریشانی ہو رہی ہے ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو پھر لازم ہوگا کہ نماز توڑ کے اسے بند کریں اور اپنی نماز کو پھر دوبارہ سے شروع کریں مجھے, مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ جیسا میرے لسنت نے موبائل بند کرنے کا ہی فرمایا دو تین دن پہلے جو مدنی مذاکر ہوا تھا کہ وہ وائبریٹ پہ بھی نہ رکھے بند رکھیں اور کل جیسے فرمایا کہ وہ جیب ہلکا کر کے وہ وزن نہیں ہو آج میں نے ایک پریکٹیکل کیا نا اپنے جیب کے اپنے سامان تو چا بھی ساری چیز ہوتی تو میں نے الحمدللہ اس کو بہت مطلب فائدے مند پایا اچھا پائے اچھا تو یہ اگر ہم ایک چیز ظاہر دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہی ایک اکثریت ہوتی ہے تو کیوں نہ اس کی ایک تحریک اگر ہم چلائیں موبائل بند کرنے کی نماز اسٹارٹ ہو تو ہمارا موبائل بند اللہ کرے ہم نے چلائی تھی تحریک اور اس کو کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ اسلام بین عمل کرنے کی کوشش بھی کی تھی مگر یہ کہ وہ بےچارے hmm. رہ جاتا ہے یار لے کر ہی نہ جائے یعنی اگر گھر میں ہیں یا دکان سے جا رہے ہیں رکھ کے جانا ممکن ہے واپسی دفتر میں ہی آنا ہے جی مثال کے پر جیسے ہمارے ظہر میں اثر مغرب عموماً مارکیٹوں میں لوگ پڑتے ہیں اور مارکیٹ میں شاپ پر ہی سے جا کر مسجد جانا ہوتا ہے مسجد سے اٹھ کر اگر اپنی دکان یا آفس آنا ہوتا ہے تو اچھا ہے موبائل فون اگر وہیں رہے اگر اور کوئی مطلب کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو جانے مطلب چوری ہو جانے کا وغیرہ مگر یہ کہ مسجد میں اگر جاتے ہی اگر موبائل فون بند کر دیا جائے تو مدینہ مدینہ ورنہ یہ کم از کم بند ہی کر دیا جائے یار باپ نے بھی یہ منایا گیا تھا کہ یار آپ نے دوسرا لگ گئے تو پہلا ختم ہو گیا نے یہ بولے نا کہ کم از کم سائلنٹ کر دیا تو ہم نے پہلے کی اہمیت ہم ہی ختم کر دی بند پہ ہی اکتفا کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی مدی مذاکرے میں سکھایا اس کا نوٹ کرنے کا کہ وہ جو مسجد میں بات چلی تھی مسجد میں کوئی سٹیکر لگا ہوا تھا کہ نماز کے دوران اپنے یہاں لگا ہوا تھا اپنے اپنے یہاں لگا تھا اسلام بہت لگایا تھا ملے سُنے دیکھ لیا وہاں نماز ادا کرتے تھے کہ موبائل مسجد میں داخل ہونے پر موبائل فون بند کر دیں ورنہ کم از کم نماز سائلنٹ کر دیں نماز کے وقت آج کو اس طرح کا تو یہ جو دوسرا لکھا سے نے پہلے کو ختم کر دیا تو ایک ہی اصول ہونا چاہیے یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کال چلائیں یو लेस्टर से سے بول رہا ہوں میرا نام ذاکر حسین ہے یہاں پر ابھی ہم نے کافلہ ختم کر چکا ہوں اب ہم گھر پہ آ چکے ہیں کل بھی ہم نے مدی مذاکرہ دیکھا اور آج بھی ابھی گھر پہ آیا ہوں تو لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں تو ایک بات بہت اچھی لگی کہ پیرسا کے کہنے پر حج امیر اہل سنت کے کہنے پر پوری دنیا میں شہر و شہر میں ہفتے میں دو مرتبہ جمعرات اور سنیچر مدنی مذاکرہ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہو جاتے ہیں امیر اہل سنت کے ایک کال کے اوپر تو یہ بہت بڑی بات ہے دنیا میں کہیں کوئی میں نے کبھی ایسا پیر نہیں دیکھا کہ ان کے ایک کال کے اوپر ریگولر ویک میں دو مرتبہ اتنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے آفقان رسول جمع ہوتے ہیں تو بس یہ حوصلہ افزائی کے لیے میں نے کال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام میں مزید برکتہ فرمایا ماشاء بہت پیاری آپ نے آپ کا اینالائز جو تھا تذیہ تھا بہت اچھا لگا آپ نے پیر نہیں دیکھا اور میں تو کہوں گا پیر تو بھی میں دیکھا، لیڈر بھی نہیں دیکھا ایسا قائد بھی نہیں دیکھا کہ جسے صرف ٹی وی پر دیکھنے کے لیے اور ٹی وی پر سننے کے لیے اسکرین پر سننے کے لیے آشیکان رسول دنیا بھر میں جمع ہوتے ہوں اور مطلب یہ کہ ہم نے تو بڑے بڑے مدی مذاکرے کا اپنے اجتماع تو بارہویں شریف میں ہو جی جو ہوتے تھے ہمارے اب دوبارہ اللہ کرے کہ یہ شروع کیے جائیں مرکز الولیا میں تو غزار طیبہ میں تو کہاں کہاں باپ رے میدان کے میدان اسٹیڈیم کے اسٹیڈیم بھر دیا اسلامی بھائیوں نے ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ ہند کے اندر تو ابھی آپ کو دیگر ممالک کے اندر آپ کو اسلامی بھائی جمع ہو کر نظر آتے ہیں تو یہ اللہ تعالی ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو بھی جیسا خیر ہمارے نگران ہمارے ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ جو ماشاءاللہ نیکی کی دعوت دے کر اس طرح جمع بھی کرتے ہیں اچھا یہ تو وہ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اجتیمای طور پر جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اسپیشلی میں کہوں گا کہ ہماری جو دعوت اسلامی کی جو ذمہ دار اسلامی بہنیں ہیں ان کی طرف سے جو مدنی مذاقرہ دیکھنے کی جو تحریک ہوتی ہے اور یہ جو اس کا پھر وہ پوچھ گچھ رکھتی ہیں فالو اپ جس کو ہم کہتے ہیں تو بہت سارا مطلب یہ نظام ہے کہ آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے مدری مذاکرے کے حوالے سے کہ مفتی صاحب ہفتے میں دو مرتبہ ہم کہہ سکتے ہیں لاکھوں لاکھ اگر یہ مبال نہ ہو تو لاکھوں لاکھ دنیا بھر میں عاشقان رسول اجتماعی انفرادی طور پر علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ یار علم دین سیکھنا ہے یہ ہے بڑا مدری انقلاب اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اس پر زمین پر یہ اپنی مثال آپ ہو اس طرح کا کہیں اور دیکھا سنا نہیں ہے ہوتے ہوں گے لیکن ایک اپنے نارمل پیمانے پر مگر اتنے بڑے بڑے پیمانے پر ہیوج لیول کے اوپر اگر یہ ہو رہا ہے اور اس میں مدنی چینل کو اللہ تعالی نظر بس سے بچائے تو مدنی چینل بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جو فیس بک کے ذریعے جو لائیو جا رہا تھا یہ بھی اور ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ جو ریڈیو کیا ہے آڈیو ہمارا جو سسٹم ہے کہ ڈائریکٹ آواز سننے کا ایپلیکیشن جو ہے کہ ڈائریکٹ آواز سن لیں آپ تو وہ ایک الگ ہے کہ اسلامی بھائی یہ بہت ہلکے پھلکے مطلب کہ وہ نیٹ کے اوپر بھی مدی چینل آڈیو سن لیتے ہیں اور وہ لائیو جو آواز آ رہی ہے وہ آپ کے کانوں میں آ جاتی ہے اس کے بہت بڑا مطلب کہ وہ نیٹ ورک ہیوی نیٹ ورک لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ مد... امیر کو بھی سلامت رکھے دعوت اسلامی کو بھی اللہ تعالی سلامت رکھے الحبیب صلی اللہ مطلب مدنی مذاکرے میں کچھ تربیت ہوتی رہتی میں چاہ رہا تھا کہ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ اس سے کیسے فائدہ حاصل کریں کہ جیسے اسکرین چلیے امیر رسول نے فرمایا کہ یہ وقف مدینہ جو سوال کریں اب وہ نا ڈوکا وہ ڈوکا ڈال کے جو دیکھتے ہیں مطلب جو بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی تربیت تو ہوتی ہے اب ڈوکے کا ڈوکا یا میں نے سنا تو ایسے بعدوں کا تو خوبصورت سے استعمال فرماتے ہیں گردن اور جو کھڑے ہو جاتے ہیں جو ان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور وہ نظر آتے ہیں تو تربیت ہوتی ہے کہ یہ ہوبے جاور تو اب جو مدنی چینل پر ہیں وہ جو بازار شار مدینہ نہیں آ رہے ہیں تو ان باتوں سے ان کو کیسے تربیت کیا لینا چاہیے یہ لینا چاہیے کہ فیضانہ مدینہ میں آنا چاہیے اب دوسرے ملک میں ویزا بھی نہیں ہے تو ان چیزوں سے یہ حب جا اور اس طرح کی جو باتیں تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے اپنی تعریف پسند کرنا اس کو تو اس کی تو جتنی مذمت کی جائے کم اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائیں حب جا کو بھی لکھا گیا اور حب مدح کو بھی لکھا گیا یعنی کہ اپنی تاریخ پسند کرنا اور اس طرح کی چیزوں کو تو اس سے بچنے کی تو ضرورت ہے اور اس کے لیے مطالعہ کرنا چاہیے باطنی بیماریوں کی معلومات یہ بڑی عظیم کتاب ہے اس موضوع پر تو اللہ کر دے کہ اس کو بھی ہم پڑھیں اور اس کا, اس کا تو ترجمہ ہو جائے نا انگلش میں بہت امپورٹنٹ کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات بہت عظیم کتاب ہے میں کہوں گی کہ اس میں آیات روایات اور پھر آم علاج اسباب بہت پیاری کتاب ہے تو یہ سنتے رہیں گے تو ذہن تو بنتا ہے نا امین بھائی ذہن تو بنتا ہے جب امیلس فرماتے تو ذہن بنتا ہے یہ بھی ہے یہ پھر آسان سے آسان کرنے کی مدی مذاکرے میں کوشش کی جاتی ہے علیہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد کول چلائیے رضوان علی شا تاری یونان کے شہر سے سیز کر رہا ہوں ماشاء اللہ نگرانی شورا آپ کا یہ سلسلہ جو نیا شروع ہوا ہے مدنی مذاکرے کی مدنی محک یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اس سے الحمدللہ للہ مزید جو ہے وہ کافی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں اور ایک خلاصہ سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین ایک ناقص عرض یہ تھی کہ جو آپ سوال کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سے اور جو بارہ نام نکالے جاتے ہیں وہ اگر سلسلے کے آخر میں بیان کر دیا, ج... کر دیا کریں روزانہ تو اس طرح پھر وہ دیکھنے والے جو ہے وہ مزید ذوق شو کے ساتھ انتظار میں بھی بیٹھے مدنی چینل جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں تو یہ ناقص رائے پیش کرنی تھی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ آجے بھی سیم ڈے ہو تو سکتا ہے اگر جیسے اوپر میرا سلسلے ہوتے تھے بات راتوں میں جی ہاں تو کل سے سیم ڈے کر لیں یا آج ہی سیم ڈے کر لیں اگر آج آج نہیں ہو سکے چلو کل سے سیم ڈے کر لیں انشاءاللہ ہمارے یونان سے اسلام بھائی نے ہمیں فرمائش کا کال کی تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہمارے اسلام بھائی کہہ رہے کل سے انشاءاللہ ایسا کریں گے جی آج امین اور کیا ہوا مدنی مذاکرے میں یہ ایک طرح تو دہرائی بھی ہو رہی ہوتی ہے جی جو ہمارے نیاز پکائی جاتی ہے تو یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جو اس میں کافی تربیت کا سلسلہ ہونا ہی چاہیے کہ جو چندہ جس مد میں لیا اسی میں ہی خرچ کرنا چاہیے اب یہ جملہ مطلب اس طرح سے مدنی ماحول میں تو کچھ اس کا اثر دیکھتے ہیں لیکن یہ جو جملہ ہے کہ اگر کھچڑا بنانے کے لیے لیا تو کھچڑا ہی بنانا ہے تو یہ عوامی لحاظ سے اس کو کیسے ہم ٹیکل کریں کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں جو عشقان صاحبہ ول بیت دیکھ رہے ہیں پیارے نیازوں کا اہتمام محلے محلے گلی گلی کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم جن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی یہ پیغام پہنچائیں بتائیں تو امید ہے کہ ایک فرق تو پڑتا ہے حاجی ہم کل والی بات کو میں کنٹینیو کروں گا امیر لے سنت کا جو یہ خوبصورت حکیمانہ انداز جو ہے نا کہ لوگ نیاز سے دور بھی نہ ہوں نظر نیاز عموماً سے دور بھی نہ ہوں اور یہ جو عقیدت و محبت کے جو انداز ہیں یہ بھی باقی رہیں اور یہ سب چیزیں رہنی چاہیے مگر ان میں جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو اور بعض غیر شرعی چیزیں گیر شرعی چیزوں کو بعض غیر اخلاقی غیر اخلاقی چیزوں کو آپ الگ الگ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے نیاز کریں اور بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم نمازی بھی ہیں ہم نیازی بھی ہیں اور واقع پہلے نمازی ہیں پھر ہم نیازی ہیں تو نیاز شریف باقی رہنی چاہیے نیاز شریف کا اہتمام ہونا چاہیے مگر ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک کام ہم عبادت کے لیے جب آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا اب اس میں حقوق عامہ لوگوں کی حق تلفیاں نہ ہو چندے کے احکام اس میں مطلب کہ غیر شرعی چیز نہ ہو جائے لوگوں کی چیزوں کو ان کی املاک کو نقصان نہ پہنچے ارف و عادت کو سمجھنا اب اس میں تو یہ کب جو یہ کر رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ کوئی اہل ان طبقے کو اپنے ساتھ اس طرح ملائے اور پھر ایک اچھے اور تمیز والے انداز سے کریں اور یہ محلے میں کھدائی کرنا توڑ فور کرنا پھر یہ رات بھر بیٹھے بیٹھے ریکارڈنگ کرتے رہنا پھر اب وہ الٹے سیدھے کھیل تماشے بھی کرتے ہوں گے کیونکہ یہ کوئی اتنے زیادہ صحیح کہہ رہے تھے میری سنت یہ کوئی بہت زیادہ کوئی نمازی ٹائپ کے تو لوگ ہوتے نہیں ہیں اور ہو سک ہو سکتا ہے کہ یہ فجر بھی پتہ نہیں پڑھتے ہوں گے نہیں پڑھتے ہوں گے اور رات کو دو تین چار بجے تک یہ مطلب یہ گوٹے ووٹے لگا کر اور یہ خوب مطلب جس کو تفریق دیکھے یہ تفریق نہیں ہے نیاز ہے ثواب کے لیے ہے تو اس کو ثواب کے انداز سے کریں نا اور تقوی اور پرہیزگاری کے انداز سے کریں تو یہ چیزیں جو ملے سنت نے جو آج مدنی مذاکرے میں یعنی یہ سمجھے کہ یہ سالانہ سوال ہے ہمارا یہ بارہویں شہری میں بھی سوال آتا ہے اور یہ محرم الحرام میں بھی سوالات آتے ہیں یہ گیارہویں شریف میں بھی سوالات آتے ہیں خاص طور پر یہ وہ مہینے ہوتے ہیں جن میں لوگ زیادہ نیاز کرتے ہیں تو ان اس میں سڑک کی حفاظت تو محلے والوں کی حقوق کی بجاوری پھر چندے کی حفاظت اور پھر بہت خوبصورت بات آ امین کے بھائی آخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں محبت ہے شہداء کربلا سے ہمیں محبت ہے اب اس کے لیے مطلب کہ آپ در در جا کر مطلب بیس 50 پچاس 100 سو سو جمع کریں ہم اپنی جیسے ہم تین نظر آ رہے ہمارے محمد علی بھائی نظر نہیں آ رہے اب ہم چار اسلام ہیں یہ دو کیمرہ مین ہیں تو یہ ہم ہما کے دے رہا ہوں ابھی ہم چار ہم دو چھ اسلام بھائی ہو گئے اب چھ اسلام بھائی مل کر اگر ہم نیت کر لیتے ہیں کہ یار مطلب کہ چلو سو سو روپے نکال لینا چھ سو روپئے جمع ہو جائیں گے چھ سو کی کوئی بھی چیز کا اتمام کر کے ہم لے کر خرید کر ہم اس کو کھلا دے نیاز کے نام پر تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک چل پڑا ہے رجحان کہ یہ کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ہے تو امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں جو ہمیں ارشادات ملے کہ جس چیز کے لیے چندہ لیا اگر کچرے کے لیا ہے تو پھر کچرا ہی بنانا پڑے گا اور اگر محرم الحرام ہی کے لیے چندہ لیا ہے کہ محرم کی نیاز بنائیں گے تو پھر اس کو بارہویں میں خرچ بھی نہیں کر سکیں گے یہ دیگر مواقع پر امبیر سنت مدنی مذاکرے میں ہمیں سمجھایا ہے تو اب یہ کہ اللہ کرے کہ اس کو ہم سمجھے بھی اچھا دوسری بات میں یہ ارض کروں کہ جیسے مدری مذاکرے کے مدری مہک اب ہم لے کر اس وقت حاضر ہیں کہ جو کچھ امیر سنوں نے شاد فرمایا اس کو ایک اپنے انداز سے آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں آپ نے بھی تو سنا ہے نا کل آپ بازار میں جائیں گے نا کل آپ کام کاج پہ جائیں گے تعلیم کے لیے جائیں گے اس طرح مطلب کہ پڑھائی کے لیے بھی لوگ نکلتے ہیں دیگر چیزوں اب بھی تو کہیں یار رات میں نے مدری مذاکرات دیکھا ماشاءاللہ یہ بہت بڑی اچھی تھی یہ بہت بڑی اچھی تھی آپ بھی تو آدھا پونا گھنٹہ مختلف اوقات میں مدری مذاکرے کی ڈسکشن کر سکتے ہیں مثال کے طور پر بس میں ہی بیٹھ کے جا رہے ہیں ویگن میں بیٹھ کے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی مطلب اسنائپ ہی آئی ہیں آپ جو بھی بات چیت آدمی شروع کرتا ہے میں نے رات مدری مذاکرات دیکھا ہے ملے سن کر نام لے لیں ہو سکتا ہے وہ پہچان تھا نہ پہچان تو جو بھی ہو یہ بات ہو رہی تھی تذکرہ کریں ان کو بتائیں کہ یہ مدنی چینل ہے مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ آتا ہے اس سے ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں اس سے ان شاء بہت فوائد ہوں گے جو جو سیٹ حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے ملازمین تک بات پہنچائے اور جو آپس میں جو کام کاج کرتے کرتے رات ماشاء اللہ بڑی پیاری پیاری مطلب کہ مدنی پھول ملے تھے اس سے ان شاء کو بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ثواب ملے گا بات وہی کرنی ہے جو یاد ہو درست ہو اپنی طرف سے رونگ نہیں لگانا غلط بات نہیں کرنی کہ جو یاد نہیں ہے وہ بھی ہم نے کہہ دیا تو یہ اس یہ بھی تربیت امیر سنت مدین مزاخرے میں فرماتے رہتے ہیں کول چلائیے محمد مزمیر رضا قادری التاری یونان سے عرض کر رہا ہوں آشاءاللہ عزوجل بہت ہی پیارا صلاح جا رہا ہے دعا ہے کہ اللہ عزوجل مدینی چینل کو شادو آباد رکھے تو نگران شرعہ کی بارگاہ میں مدین رتی ہے کہ آپ شریف لا رہے ہیں اٹلی اور ستین وغیرہ مالک میں اگر آپ کرم فرما دیں جنان میں بھی تشریف لے آئیں تو مدینہ مدینہ مزید مدنی کاموں کی بہاریں آ جائیں جزاک علیکم و اللہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جدول تو بنا ہے یورپ کا اب ہے یہ کہ میرا جدول ظاہر ہے کہ میں ایک تنظیم سے بابر اسلامی بھائی ہوں اور ہمارا ایک شعبہ ہماری پوری مجلس بنی ہے مجلس بیرون ملک کے نگران بھی ہیں اور یورپ کے ممالک کو بھی ایک رکنے شورا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یوں سب مل کر جو جدول بنتا ہے اور انہیں جہاں جہاں پر کیونکہ جو بھی ہوگا ایک ٹائم کے اندر ہی ہونا ہے تو پھر اس کے مطابق اب آپ کا ملک مجھے یاد نہیں کہ آپ کا ملک اس میں انہوں نے رکھا یا نہیں رکھا مجھے پراپر یاد نہیں ہے تو اب یہ کہ مجلس کے فیصلے کے پیچھے ہی چلنا چاہیے ہو. یہی دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت طریقے کا رہے کہ شعبے بنے ملس بنیں ذمہ دار بنیں تو جب تک وہ شریعت کے مطابق آپ کو کہتے چلے جائیں آپ کرتے چلے جائیں اللہ کریم ہم سب کو اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائیں بہت بہت شکریہ کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سگ تارث کر لوں اطالاب جیکم آباد جی سے نگان شورا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیے مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا ہمارے امیرال سنت وقتاً فوقتاً مدنی مذاکرے میں صحبت پہ ترغیب دلاتے ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کریں مرحبا لیکن ہم جن اداروں میں جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں پھر نئے نئے اسلائی بھائیوں کو مدنی ماحول کی طرف لاتے ہیں تو وہ بظاہر نیوٹرل ہوتے ہیں پھر ہماری ان سے میل جول زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں پھر ہم اپنی مدنی ایکٹیویٹی سے بھی کبھی کبھی ہیں اور وہ بھائی نہیں آتے تو بات غم بھی ہوتا ہے اب اس غم کا کیا علاج کریں وہ کیسے ماحول میں آئیں گے اور ہم اپنی روحانی کیفیت کیسے برقرار رکھیں اس پہ مفتی صاحب اور آپ رہنمائی فرمائیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب اس پر میری سنت کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہ اصل میں کون کس کو لے کر آئے گا اس کی تربیت بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ جو جن اسلامی بھائیوں کے جن نئے اسلامی بھائیوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جو نیوٹرل ہیں اور دین کی طرف نئی ہے تو ان کے پاس جانے والا بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے وہ یہ ان کو لے کر آئے وہ اس کو لے کر چلے جائیں تو اس چیز کی تربیت بھی ہونا چاہیے تو یہ جب تربیت یافتہ ہو جائیں گے تو اب جو آپ ان کو صحبت دے رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی آپ کے لیے باعث ثواب ہوگی لیکن ان چیزوں کی احتیاط ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس جائیں اور خود جو ہے وہ دین کی راہ سے دور ہو جائیں کل والے اعلانات بھی ہیں آپ کے پاس کل جو سوال کیا تھا تو اس کے جواب اس کا بھی اعلان کرنا ہے حضرت ایوب علا نبی صلاحت وسلام کی زوجہ اہلیہ وائف محترمہ ان کا نام مبارک معلوم کیا گیا تھا تو بنتے خلیل اتاریہ باب المدینہ کراچی بنت اکبر اتاریا پشاور بنتے بشیر شاہ کوٹ بنتے شبیر اتاریہ پنجاب بنتے اقبال اتاریہ پاک پتن محمد جہانگیر مدینہ الولیا ملتان بنتے ریاض اطاریہ مدینہ الولیا ملتان بنت مسعود احمد اتار والا بنتے محمد شریف اتاریہ بنو عقیل جھیلان رضا حویلیاں کینٹ مدففر اتاری لود بنتے غلام علی گجرات ماشاءاللہ یہ نام لیے گئے جن کے درست نام آئے تھے تدان اور ان میں سے بارہ نام جو بیان ہوئے وہ ہیں اور بیانور اندازی میں جن کا نام آیا وہ بنتے غلام علی گجرات ماشاءاللہ اللہ تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ مقت المدینہ سے جو آپ کتابیں حاصل کر سکیں گے یا کتابیں جو مقت المدینہ کا ہے سامان وہ انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو دس سو ٹین ون کا مدنی چیک انشاءاللہ شاء آپ کے بھجوایا جائے گا تو ذمہ داران انشاءاللہ اس کی ترکیب بنائیں گے تیاجی امین مزید کیا تھا آج اچھا؟ ایک جو جملہ ہے تو دوستوں کے علاوہ میں غور کرتا رہا کہ یہ جملہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات بھائی آپس میں کوئی بات پہ گفتگو ہوتی ہے نا بھاڑ میں جاؤ جانم میں جاؤ یہاں تک کہ ماں بھی اگر غصے میں آئے تو وہ ماں بھی بول دیتی ہے تو یہ جملہ اس پر کلام ہوا تھا تو میں نے کہا کچھ یہاں پر بھی ہم اس پر گفتگو کریں کہ یہ جو انداز ہے یہ, یہ کیسا اس کو عموماً ہم کہے کہ بیہیو یور سیلف اپنے مزاج کو سنبھالیے اور اس طرح مطلب کہ رف ٹاکنگ اور یہ رشت گفتگو اور اس طرح کا مطلب کہ بڑا ہی بےتکا قسم کا جملہ بولنا ہر سے ہر کی نہیں میرے سنت نے اس پر ماشاء بڑے پیارے مدنی پور ع فرما کہ یہ بولنا ہی نہیں چاہیے بڑا عجیب و غریب اور نامناسب جملہ ہے اللہ تعالیٰ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما ہے مسلمان کو یہ بولنا ٹکی نہیں بنتا بلکہ اگر ہے تو دعا بھی تو دی جا سکتی ہے بھائی اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں بد دینے کی کیا ضرورت ہے ماں بد دے باپ بد دے دوست دوست کو بد دعا دیں ایک دوسرے کو بد دے پڑوسی پڑوسی کو بد دعا دے کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کو بد دینے کی اللہ تعالیٰ ضبط دے اللہ تعالیٰ صبر دے اللہ تعالیٰ ہمت دے اللہ تعالیٰ ہمیں برت باری عطا فرمائے علم عطا فرمائے در گزر کر اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ بھی عطا فرمائے. تو اس طرح کی آ... جس کو کہتے ہیں رف ٹاکنگ نہیں کرنی چاہیے زبان کی حفاظت کریں امیر سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے میٹھے بول یہ رسالہ اللہ نصیب کرے پڑھنے کی توفیق عطا کرے الحمد میں نے اس کو پڑھیں اس کو موقع ملا ہے مجھے چند دفعہ دیکھنے پڑھنے کا تو بہت خوبصورت اور بڑا مطلب کہ وہ میننگ فل یہ بکلیٹ سنت کی رسالہ ہے اور یس فل میٹر ہے اس کے اندر اگر آپ پڑھے تو اپنے کردار پر بھی ان اچھا اثر پانے کی وہ سعادت پا سکتا ہے اور بیانات کرنے یا سمجھانے کے لیے بھی بڑا مفید رسالہ ہے تو جیسے میٹھے بول اس کے ساتھ ملے خاموش شہزادہ اور ساتھ رکھیں گی بت کی تباہ کاریاں اور جب اس کے ساتھ ہم چلے پھر دیکھیں انشاءاللہ زبان سے کتنی میٹھے لفظ نے بڑی ایک شخص سے بڑی پیاری مثال دی تھی کہا کہ تم پھل خریدنے گئے ہو تو جب تم پھل خریدنے جاتے ہو تو تو کون سے پھل کا انتخاب کرتے ہو آپ پھل کی دکان پر جائیں فروٹ شاپ پر جائیں اور جب آپ فروٹ خریدیں گے تو آپ کون سے فروٹ کا انتخاب کریں گے تو ڈیفینےٹلی آپ کے جواب یہ ہوگا کہ میٹھا پھل چاہیے سویٹ فروٹ لیں گے ہم تو اس بڑی پیاری بات کی کہ جس طرح فروٹ یا پھل خریدتے وقت آپ میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہیں اسی طرح بولتے وقت میٹھے بول کا انتخاب کریں کتنی خوبصورت بات ہے کہ بھئی زبان ہے اس سے اچھا جملہ بھی نکال سکتے ہیں اس اسے برا جملہ بھی نکال سکتے ہیں تو اللہ کریب ہم سب کو میٹھے بول بولنے کی توفیق عطا کرے کال چلائیے مدنی کرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت پیارا ہے اللہ تعالی ہمیں مدنی چینل پر زیادہ زیادہ دیکھنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کے تمام عملے کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیات عطا فرمائے آمین آمین دیکھیں خاص کر جمعہ ہفتہ اتوار یہ سمجھے آلموسٹ چھٹی ہے جمعہ تو ویسے ہی مطلب کہ پاکستان کے کئی ایسے شہر ہیں جن میں جمعہ اللہ کے جس میں جمعہ عموما چھٹی ہوتی ہے لوگ چھٹی کرتے ہیں تو شہروں میں بھی جمعہ جیسے چھٹی جیسا ماحول بن جاتا ہے یہ آٹھ محرم الحرام کو تو جمعہ ہفتہ اتوار یہ تینوں دنوں میں جہاں دعود اسلامی کے عاشقہ رسول خوب مدنی قافلوں کے مسافر بن رہے ہیں. وہی انشاءاللہ مدنی چینل کی مجلس آپ کے لیے ایسے سلسلے لانے کی کوشش کرے گی کہ جس کو آپ صبح سے لے کر دوپہر دوپہر سے دیکھ کر رات رات سے شام اور آپ دیکھتے رہیں شام سے لے کر رات تک دیکھتے رہے تو یہ مدنی مذاکرہ جو رات دیکھتے ہیں الحمدللہ روزانہ یہ شاید دوپہر دو بجے یہ نشر مقرر کے تو پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی کیا جاتا ہے دوپہر دو بجے ہے نا ہاں گیارہ بجے صبح گیارہ بجے دو بجے تک یہ الحمد یہ سلسلہ چلتا ہے تو یہ مدنی مذاکرے کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ یہ بھی بڑی برکتوں والا ہوتا ہے اور دیگر الحمدللہ للہ وہ اور ریکارڈ خاص محرم و حرام سے متعلق پھر سنو تو بھرے بیانات وغیرہ اور رات پھر مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرے کے مدنی مہک تو یوں آپ مدنی چینل پر آپ سے مطلب رہیں گے تو انشاءاللہ خوب خوب برکتیں بھی نصیب ہوں گی مدنی مذاکرے کے مدنی مہک کا یہ سلسلہ انشاء کل پھر ہم لے کر حاضر ہوں گے اچھا کل مدنی مذاکرہ کل دوپہر دو بجے چلے گا مدینہ ابھی جو مدنی ہے کل دوپہر دو بجے اچھا کل جو ہے وہ مدنی مذاکرے کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جو ہے جو نشر مقرر ہے کل دوپہر دو بجے ہے اس کے علاوہ الحمدللہ للہ بجے ہو. یہ ریپیٹ چلتا ہے ہفتے والا سارے گیارہ بجے مدنی مذاکرے کی جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے صلو سلو الحبیب صلی اللہ علیہ الحمد